تو یہ لیما وہ بھی آلے ہی والا بہت لین دے پاک پر بھی فون کریں سب حمد السلاق کے بعد معز سامعین نرین کے ملت تمام ملتمام محاسن و محامد اور تمام ترم تاریم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے حضرات محترم آج کے آج کی تراوی میں سورہ سرہود اور سورہ یوسف اور اس سے آگے سورہ رات کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا لیکن ہمارا بر سوریہ یونس کی طرف ہے ان شاء اللہ حدیث کل یہ کوشش کروں گا کہ ان تینوں سورہ مبارکہ کا احاطہ ہو سکے حضرات محترم سورہ یونس یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں دس رکو ہیں اس کے مضامین کی کچھ فہرست سماعت مار لیجیے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کے بعد جس جو مضامین اس کے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مشرقین اور ہر کفار کے سامنے دین کے تبلیغ کے پہلو توحید والی تعالیٰ کے احکام کو بڑے واضح اور شرابخت کے ساتھ بیان کر دیا لیکن وہ اپنی انامیت اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور انہیں یہ بات بتا دی گئی کہ تم سے پہلے تم سے بڑی بڑی نافرمان قومیں تھیں اور اللہ رب العزت نے انہیں سرے حتی سے گویا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ نیک تو نابود کر کے دیا اور اگر تم نے توحیدِ باری تالا کے پیغام کو قبول نہیں کیا تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ان میں ہونا چاہیے کہ یہ سر مبارکہ مکی ہے اور میں بارہا ارض کرتا ہوں کہ مکی صورتوں کا مفہوم گویا ایک ہی طریقے کا ہوتا ہے کہ مشرقین کو ڈرایا گیا اور ان کو دعوت اسلام کی طرف راغب کرانے کی کوشش کی گئی اور انہیں توحیدِ باری تالا وسیع پیغام سے وابستہ ہونے کی دعوت دی گئی اور جب انہوں نے مانا نہیں تو اس کے نہ ماننے پر اللہ رب العزت نے ان کی بتوں کی حقیقت ان کی عبادتوں کی حقیقت اور ان کی کیا حیثیت ہے اس کو گویا کے بڑے شرابخت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ تمہارے دست نگر ہیں اگر گویا کہ جب تک تم ان کو تراشو نہ تو یہ مائرج وجود میں آتے نہیں جس کو تم پوج رہے ہو وہ تمہارے وسیلے سے تو پائے جاتے ہیں اور اگر تم ان کو تراشو نہ تو یہ وجود میں نہ آئے تو یہ تمہارے کیسے معبود ہے یہ معبود بننے میں مخلوق کے محتاج ہیں اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ایک کافلے کی مثال دی تھی کہ جو آتے کا بت لے کر جا رہا تھا اور آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جناب وہاں پر پھر انہیں گویا کہ عابدوں نے اپنے معبودوں کے ساتھ کیا حال کیا جب بھوک لگی تو گویا کہ معبود کو چڑھ کر گئے الگ اسی قسم کے ان کے فضول نفسیاتی عمل جو ان کو ہر دھرمی پر گویا کہ جس نے قائم کر رکھا تھا اللہ رب العزت نے ان کو ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب ان کے سمجھ میں وہ بات نہ آئی تو اللہ رب العزت نے ان کے بتوں کے بارے میں ان کی عبادت کے بارے میں ان کے سامنے ساری باد دلیلیں پیش کی کہ ذرا اکم سے تم سوچو کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ کیا چیز ہے اور تمہارا یہ عقیدہ کس چیز پر دل کرتا ہے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم شمشی میں دو شمسوں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دنیا میں دو سورج ہو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک فوج کے دو جرمل ہو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جسم کے اندر دو روئے ہو تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عالم میں دو خدا ہو تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے واضح کرائی گئی کہ جس طرح ایک عالم شمشی کے اندر دو شمس ایک وقت قائم نہیں رہ سکتے ایک فوج کے اندر دو جرنل ہونا گویا کہ فوج کے ترتیب کو برباد کرنے سے مترابف ہے ایک اپنی ترتیب سے ترتیب دے گا ایک اپنی صلاحیت سے ترتیب دے گا اور ہاتھ یہ ہوگا آپس میں آپس میں گویا کہ دشمنی برفا ہو جائے گی اور اگر دو خدا ایک وقت میں ہوتے تو اللہ رب الشاہ فرماتا ہے تو پھر تو اس کائنات میں گویا کے سطح برفا ہو جاتا وہ اس طرح کے ایک کہتا کہ جناب دین ہوگا ایک کہتا نہیں جناب کہ آج دن آج رات ہونی چاہیے تو دوسرا کہتا نہیں جناب کہ سردی ہوگی تو پہلا کہتا نہیں جناب کہ گرمی ہوگی تو اللہ رب اللہ فرماتا ہے کے ذرا خود عقل سے تم سوچو اگر دو خدا ہوتے تو یہ عالم ایک طریقے سے چل رہا ہے یہ کبھی چلتا ہی نہیں یہ چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے اگر دو ہوتے چلو دونوں آپس لڑ جاتے چلو لڑتے نہیں تو دونوں متفق ہو جاتے ہی. چلو اس بات پر اگر تم دن کہہ رہے تو آج بھی دن تو کم سے کم دونوں اگر متفق ہوئے تو دونوں ایک دوسرے کے خیال کے محتاج تو ہوئے دونوں ایک دوسرے کے ارادے کے محتاج تو ہوئے دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مظاہرت کرنے کے محتاج ہوئے اور جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کسی کی مرضی لے کر فیصلہ کرے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اور معبود تو وہ جو اپنے مرضی سے کن کہے اور پہ کن ہو جائے جس چیز کو کہے ہو تو وہ چیز ماری گئے وجود میں گویا کو آ جائے تو اسی قسم کے احکامات کو اللہ رب العزت نے اس سورح یونس کے نبی بڑے واضح انداز بیان فرمایا اس کے بعد جو سورح ہود آ رہی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے اسی قسم کے کافیوں کے نفسیاتی عمل کی تربیت فرمائی اور ان کے گویا کے ممبا اور ماما جو انہوں نے ذہن میں دُتوں کے بارے میں بنا رکھا تھا. اللہ رب العزت نے ہم کو ہدایت دینی تھی اور اگر اللہ کے رسول, ہے تو آپ کو رسول کیوں بنایا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پر غیرت دلائی کہ تمہیں یہود اور نفارا جب وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسا کو نبی مانے تو تمہیں یہ باتیں وہاں یاد نہیں آتی اور جب میرے نبی کے پاس تمہیں یہ پیغام دے تو تمہیں یہ نظر آتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے میرے حبیب سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں جن کو کوئی نہیں آیا اور کوئی نہیں آئے سارے انسان ہی تو نبی بنے تھے ان کی نبوت میں تم اعتراض نہیں کرتے ہو اور میرے حبی نے حق بھری کرتے ہوئے تم گویا کے تعصب جوڑنے سے تم انکار کرتے ہو تو اللہ رب العزت ان کے سامنے بیان فرمایا کہ اگر ہم انسان کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کرتے تمہارے سامنے فرشتہ آ جاتا تو تم وہاں پر بھی اپنا ایک معاملہ فکر کرتے کہ جناب یہ تو معصوم ہے یہ تو کھانے پینے سے پاک ہے تو اب دیکھو اگر یہ بھی ہماری طرح کھا پی سکتا تو یہ ہماری طرح عمل نہ کر سکتا تو تم وہاں پر ایک فتنا اور برقرار کرتے تو لہذا انسان اس لیے بنا کر بھیجا کہ تم انسان انسان ایک دوسرے سے مانوس ہو کر قریب آؤ گے اگر جن کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا یا رشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو وہ تمہاری جنس کا تھا نہیں یا تمہاری جنس کا تھا نہیں تو انسان کی فطرت میں یہ بات ہے انسان کی نفسیات میں بات ہے کہ جو اس کے جن نہیں ہوتی ہے اسے حوصلہ اس سے خوف آتا ہے اس کے قریب نہیں ہوتا اس سے مانوس نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ تو تمہارے رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رسول کو تمہیں سے چنا ہے انسانوں میں سے چنا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے احکام دے کر تمہاری طرف مبوس کیا ہے تاکہ وہ انسان سے بھی تم خواہش نہ ہو اور اس پیغام سے بھی تم مانوس ہو جاؤ تو اللہ رب العزت نے اس واضح الفاظ میں ان کے اس ذوم فاصدہ کا بڑے واضح انداز میں رب فرمایا پھر سور بارکا کے اندر ایک بات اور ارسٹ کی گئی یعنی جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے ہوں کہ سرکار کیا کیا کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس میں سارے وادے کے لوگوں کو غفلت سے جگانا مجرموں کی صلاح کافر و مشرقین کو گویا سے آزادی آخرت سے ڈرانا اور اس کو ایمان کے تفلانا کفر کی نفرت ان کے دل میں بٹھانا یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر نافذ سنائی اس کا پھر اس میں بیان ہوا اور فرمان برداشت اور خوش نصیبوں کو جنت کی بشارت دینا اللہ کی محبت سکھانا اپنی امتا سکھانا شریعت کے احکام سکھانا یہ بڑے وادے انداز میں بیان کیا گیا پھر سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت نلیہ السلام اور حضرت موسٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑے وادے انداز میں بیان کیا گیا میں نے پہلے رکھ کیا کہ حضرت موسیٰ کا قصہ کے میں تفصیلی آئے گا تو میں انشاءاللہ وہاں پر حضرت موسا علیہ السلام کی پوری تفصیل وہاں پر بیان کروں گا اور سورہ نو جو انتیس میں پارے میں آئے گی وہاں پر حضرت نو علیہ السلام کا وہ ہے کہ پورا ایک صورت ہے جس میں حضرت نو علیہ السلام کا پورا قصہ ہے تو ان شاء اللہ جگہ, جگہ پر, چیزہ چیزہ جگہ پر قرآن میں جہاں جہاں پر وہ بیان آیا ہے ان شاء اللہ مضامین سے کچھ آگے چل کر اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر ہر چیز کو بیان فرمایا ہے تو جہاں پر اللہ رب العزت نے खाने पीने के احکام بتائے ازمانی معاملات بتائے بتایا گیا کہ اس چیز کو کھاؤ اس چیز کو مت کھاؤ اناج کے بارے میں بتایا گیا کہ اس چیز کو کھاؤ اس چیز کو مت کھاؤ اور معقولات کے بعد مشروبات کے کو بتایا گیا کہ اس چیز کو پیو اس چیز کو مت پیو پہننے کے بارے میں ملبوسات کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیز تمہارا لباس ہونا چاہیے یہ چیز تمہارے لباس نہیں ہونے چاہیے رات کے سونے کے احتان بتایا گیا کہ سونے کا طریقہ کیا ہے جاگنے کا طریقہ کیا ہے پیدائش احکام بتائے گیا کہ بچہ جو جو جب اپنی والدہ کے شکم میں ہوتا ہے تو وہاں پر کن مراحل سے گزرتا ہے اور جب وہ تبلط پا جاتا ہے تو اس کی تربیت کا انداز کیا ہو جانا چاہیے جوان ہوتا ہے تو اس کی تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے معاملات کیا ہونا چاہیے انتقال کر جائے تو کفن دفن تبدیل یہ احکامات کہاں ہونے چاہیے تو اتنا وسیع مذہب احتیاط کے امید آپ دیکھ لیجیے انسان کی پوری سیرت پہ یہ مذہب ہاوی ہے انسان کی پوری سیرت پہ یہ مذہب ہاوی ہے تو جہاں تک اللہ رب العزت نے انسان کے کلیات میں سے ہر ہر جس کو اللہ نے بیان فرمایا تو ایک چیز رہ جاتی تھی خوشی اور غم کیا رہ جاتی تھی خوشی اور غم اس کو بھی اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں صاف فرما دیا کہ تمہیں غم کب منانا ہے تمہیں خوشی کب منانی شور بکر کے اندر اللہ رب العزت نے غم کی ترتیب کو بیان فرمایا کہ سب سے بڑا غم عورت کے لیے ہوتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اللہ رب العزت نے شاع سوایا کہ وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال کر جائے یہ ان پر بہت سوگ کا باعث ہوتا ہے بہت بڑا غم ہوتا ہے تو وہ اپنے غم کو چار مہینہ دس دن تک کی مدت تک گزارے سورج کرنا بیان ہوا پہلے سورت مبارکہ یہ ہے کہ اس میں سوگ کو ایک سال تک گزارنے کا حکم دیا گیا پھر وہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی اور ناسک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ چار مہینہ دس دن سوگ گزارے گی اب چار مہینہ دس دن کے شعبوں کو اللہ حرب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا اور ہر ہاں مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن کے اجمال کی تفصیل حدیث مبارکہ کے اندر ہے سرکار کی صلاح اسلام نے دوسرے سوگ کو بیان فرمایا کہ قرآن نے تو عورت کے احکام بیان کر دیے گئے کہ جب عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو انتقال کرنے کے باعث وہ عورت چار مہینہ دس دن شوق گزارے گی اور اس میں نہ نکاح کرے گی نہ گویا کہ مسرت انداز میں کسی سے گفتگو کرے گی یہ اس پر ایک گویا کے شوق کا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ اب اس کے سر سے سایہ ہٹ گیا ہے تو اب اگر والد کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے یا بھائی کا انتقال ہو جائے الگ شوہر کے انتقال کے علاوہ جو اور رشتے ہیں ان میں سے اگر کوئی انتقال ہو جائے تو سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ پھر سو میں تین دن پھر شو کتنے ہیں تین دن ذرا کرو رکھیے گا اب اللہ رب العزت نے اس عورت کے لیے جو سوگ بیان کروایا ہے وہ چار مہینہ دس دن اور رشتہ دار اگر انتقال کر جائیں تو ان کا سوگ ہے تین دن اب یہ تین دن مخصوص ادب ہیں یہ چار مہینہ دن چار مہینہ دس دن مخصوص ادب ہے نہ اس میں آپ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں آپ ذاتی کر سکتے ہیں نہ اس تین دن میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس تین دن میں دافی کر سکتے ہیں نہ وہ عورت چار مہینہ دس دن سے پہلے ادھر سے باہر آ سکتی ہے اور نہ ہی چار مہینہ پندرہ دن کی لگ سکتی ہے کیونکہ قرآن نے سوگ کی ابتدا اور امتحاد دونوں کو بیان فرمایا کہ اس عورت کے لیے سوگ چار مہینہ دس دن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چار مہینہ نو دن سوگ منائے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چار مہینہ ساڑھے دن سوگ منائے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چار مہینہ گیارہ دن سوگ منائے نہیں قرآن نے احتیاط بتا دیا قرآن نے اور ضمے مبتلا ہوگی تو سید اس پر گویا کے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیتی ہے وہ اپنے اس برے عمل کی خود ذمہ دار ہے اور تین دن تین دن کے سور پہ جو اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا جس جی شریف میں کہ اب وہ تین دن ہے نہ تو وہ ڈھائی دن ہوگا نہ وہ ساڑھے تین دن ہوگا وہ ایک دن سے شروع ہو کر تین دن پر ختم ہو جائے گا جا. یہ آپ نے واضح انداز میں سن لیا اب یہ کہ پورا سال اپنے پر سوگ کرتے رہے کیتے رہے تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اس کی شریعت میں پھر کیا امام حسین شہید تھے تو شہید کا سوگ کیسا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ سمجھ لیجیے آپ کہ شریعت میں سوگ کا مخوم میں نے وعدے انداز میں آپ کے سامان رکھ دیا کہ چار مہینہ دس دن, دن, دن اور تین دن تک ٹھیک ہے یہ اب آپ کو اسلام نے بتا دیا سوگ آپ نے کہا جناب اب ہمیں سوگ سمجھ میں آ کہ سوگ کیا ہوتا ہے اب ذرا قرآن ہمیں خوشی بھی تو بتائے کہ خوشی کی ابتدا کب ہے انتہا کب ہے تو سورہ یونس کی وایت کریمہ موجود ہے اللہ فرما ہے میرے پیاروں میں نے تمہیں سوگ کی ابتدا انتہا امتحا بتا دی لیکن اگر خوشی کا پگاوا کرتے ہو خوشی کے بارے میں میرے ابیب سے سوال کرتے ہو تو بفضل سبھی دالی کا فن فر یاد رکھو اسلام گٹ گٹ کے جینے کی زندگی کی دعوت نہیں دیتا اسلام ناتم کی دعوت نہیں دیتا اسلام چہرے کو پیٹنے کی دعوت نہیں دیتا سرکار سناتے بے شک جو غم نے اپنے سینے کو چاک کرے وہ ہم میں سے نہیں جو غم نے اپنے چہرے کو مارے وہ ہم میں سے نہیں پتہ چلا اسلام ایک زندہ مذہب ہے یہ مردوں کی تعلیم نہیں دیتا یہ پیٹنے کی تعلیم نہیں دیتا یہ سوگ کی تعلیم نہیں دیتا اسلام ایک شاداب مذہب ہے اگر اس میں سوگ کی تعلیم رکھی ہے تو انسان کی فطرت کے مطابق کیونکہ اسلام کی انسان کی فطرت میں سوگ ہوتا ہے غم ہوتا ہے تو اللہ نے غم کو تو رکھا لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ اللہ کی دیا کے پیدا کردہ یہ شاداب چیزوں کو چھوڑ کر تو تم ماتم نئی زندگی گزارو تم سوگ نئی زندگی گزارو اللہ نے فرمایا سوگ گارو لیکن جو میں نے بیان کیا کتنی دیر اور خوشی تو اسلام کو خوشی کا مطلب ہے تو فرمایا جب کرنی ہو تو دو چیزیں ذہن میں رکھنا قرآن کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا کل حبیب آپ فرما دو جو آپ سے خوشی کے بارے میں پوچھتے ہیں کل جو فخر ماہ ہے وہ بھی رحمت ان سے کہو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ کا کوئی فضل مل جائے اللہ کی کوئی رحمت مل جائے تو کیا کرو کتنے دن خوشی مناؤ اللہ نے فرمایا نہ تو ابتدا کی کوئی تقسیف ہے نہ انتہا کی کوئی تقسیف ہے فلی فراہم جب تک تم خوشی منانا چاہتے ہو مناؤ فراہو کہ بس یاد میں رکھنا کہ تمہیں اللہ کا فضل جس دن مل جائے اللہ کی رحمت جس دن مل جائے اس دن تم خوشی مناؤ تو دیکھو اسلام نے خوشی کے تقاضے کو بیان کیا نہیں کیا رم کے تقاضے کو بیان کیا کہ نہیں کیا اب یاد رکھیے رم کی ابتدا انتہا کی نا غم کے مخصوص اور حضرات نگرانی ختم ہونے کے دن تھے نا چار مہینہ دس دن اور تین دن ختم ہونے کے ایام تھے لیکن خوشی کو دیکھو ابتدا ہونے کے ایام اس سے یہ ہے کہ جو فضل مل جائے رحمت مل جائے انتہا نہ تو شریعت میں آپ کہیں ملے گی نہ قرآن نے بیان کی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ کون پہ سب نے وہ بھی آپ مسیح سبھی جا لے کا پھل ان سے کہہ دو کہ جب تمہیں اللہ کا صدر مل جائے اللہ کی رحمت مل جائے تو کسی کی مت کرنا کسی کے فضل کی مت کرنا کسی کے دیا کے فضول بوئی کی مت کرنا بس تمہیں اللہ کا فضل ملا ہے اس کے شکر میں خوشیاں منانا فل یف رحو مطلق ہے فل یف رحو امر کا فیگا ہے بس خوشیاں مناؤ پتا چلا اللہ نے فضل کے حصول پر رحمت کے حصول پر خوشی کی دعوت دی ہے جب اللہ فضل کے فضل کی حصول پر خوشی کی دعوت دیتا ہے رحمت کے حصول پر خوشی کی دعوت دیتا ہے حضرات گرامین پتا چلا کہ اس آیت میں مطلقاً فضل پر خوشی منانے کا جواز ہے اس آیت کریمہ میں مطلقاً رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا جواز ہے اور جس دن رحمت اللہ عالمین ملے جس دن رحمت العالمین ملے حضاء کے گرانی وہ خوشی خوشی کیوں نہیں ہوگی یہی تو خوشی ہے اللہ فرماتا ہے کل بھی فضل اللہ وہ بھی رحمت فبید علی کافی رہوں جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی رحمت مل جائے تو تم خوشیاں مناؤ رب کعبہ کی قسم اللہ کا فضل وہی فضل ہے جو دامن مصطفیٰ میں آتے رہ جاؤ دامن مصطفا سے ہٹ جائے وہ فضل نہیں وہ نعمت نہیں وہ زحمت ہے جس کی آسان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے جب تک میرے حبیب کی شریعت کی اتباع تک ہو جبر رحمت ہے اور یہی نا جائز طریقے سے ہو تو زحمت ہے کہ نہیں پھر وہ شخص کسی بڑے مجمع میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا ہے اور نہ ہی وہ بچہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا والد ہے کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جدا ہو کر یہی محمد تمہارے لیے زحمت بن گئی نعمت تو تھی زحمت بن گئی نعمت کا صدور بیٹے دار رشتے میں نہیں نعمت کا صدور نسبت مصطفیٰ میں ہے میرے حبیب ایک کی نسبت جس سے ہو جاتی ہے وہ اس کی زحمت ہونے کے باوجود رحمت بن جاتی ہے اب دیکھیے آسان سی مثال دیتا ہوں یہ تو نعمت کی مثال تھی اولاد نعمت ہے لیکن میرے حبیب سے نسبت نہ ہو تو زحمت ہے اب ایک زحمت کی مثال دیتا ہوں جو میرے حبیب سے نسبت ہو کر رحمت بن جاتی ہے انگلی کاٹ سکتے ہیں چھری لے کر کبھی انگلی کاٹ سکتے ہیں کون انگلی کوئی کاٹ سکتا ہے نہیں کاٹ سکتا کتنی بڑی سہمت کا کام ہے کوئی انگلی کاٹے چھری دے کر جناب دل لرز جاتا ہے کہ انگلی کیسے کبے گی اللہ لاہور کرے گا ہم تو انگلی کاٹنے میں ڈرتے ہیں آپ کے نوجوان سرکار کے نام پر سر گراتے تھے تو وہ کیا بات تھی وہ کیا بات تھی حضرات گرم بات ایسی تھی کہ وہ زحمت میرے مصطفیٰ سے نسبت کر گئی تھی بخاری کی حدیث ہے سٹا فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لاہ کی راہ میں قتل کر, کر دیا جاؤ پھر مجھے زندہ کر دیا جائے سن پھر میں قتل کر دیا جاؤں سن میاں پھر مجھے زندہ کر دیا جائے تو پتا چلا کہ باطل کے سامنے سر کٹانا یوں تو املی کٹانا زحمت تھی انگلی کٹانا زحمت تھی لیکن اللہ کے دین کے پرچم کو بان کرنا اور باطل کے سامنے گردوں کے کٹانا اس سے نسبت کو تھی تو زحمت تھی لیکن رحمت بندی اس لیے بریلوی نے فرمایا حسن یو سفٹی مصر میں انگوشنا یا رسول اللہ پر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مربان یاد آگے سرو یو آ رہی ہے جس میں موجود ہے راط اگرانی اس شہر کی تشریح میں سورہ یوسف میں جا کر کروں گا اب آپ دیکھ لیجیے حضرات محتم کہ اللہ حرم الک نے بے دام انداز میں فرما دیا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اللہ کی رحمت مل جائے تو تم خوشیاں مناؤ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی نے میلاد کی خوشی منا لی سرکار کے ذکر کی خوشی منا لی تو کیوں بدت ہو سکتا ہے وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے ارے اگر قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مستفا نہ ہوتے تو قرآن نہیں ملتا اسلام اگر رحمت ہے اس آیت سے اگر آپ اسلام مراد میں اگر اس آیت سے قرآن مراد نہیں تو میں کہتا ہوں مصطفیٰ تو بطریق ہے اعلیٰ مراد ہے کیونکہ قرآن اور اسلام دونوں کا سبب ذات مصطفیٰ ہے ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو نہ قرآن آتا نہ اسلام آتا تو وہ ڈور تھے تو کچھ نہ تھا وہ ڈور نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ اکبر دیا محترم ان تمام شبائد سے پتا چلا کہ نبی پاک کی آمد پر خوشی منانا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے اچھا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب سرکار کی رحمت تو ہمیں سال کے بارہ مہینے ملتی ہے سرکار کی رحمت ہمیں سال کے بارہ مہینے ملتی ہے دیکھیے قرآن کہتا ہے وہ مار سلح کا اللہ رحمت صلی کیا ترجمہ اس کا ابھی ہم نے آپ کو کیا بنا کے بھیجا یہ آئے کس کے لیے مجھے بتائیے اس میں کوئی اور داخل ہے آج تک امت میں یہی لکھا ہے شہابۂ کرام سے لے کر آج تک تمام علماء نے یہی بات کی ہے کہ یہ آئے کریمہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کا خاصہ ہے کہ جہاں تک رب عالمین کی ربویت کا تعلق ہے وہاں تک مصطفیٰ رحمت کا تعلق ہے الحمدللہ رب العالمین وما صلی اللہ رحمت عالمین اللہ نے اپنے حبیب رحمت رحمۃین بنا کر بھیجا لیکن منافقین کی عظمت سے چرتے ہیں انہوں نے میرے حبیب پاک کی اس رحمت رحمۃمین والی چادر پر ہاتھ براش اور پتہ مار کے اندر گندوہی نے لکھ دیا کہ رحمت رحمۃین رسول اللہ کا خاصہ نہیں بلکہ اس نے مولوی میں داخل ہے کیا لکھتا ہے اس میں مولوی بھی داخل ہے ہم نے کہا مولوی کہاں سے داخل ہوگا مولوی تو کبھی کبھی رابطے کے لیے زحمت بن جاتا ہے میرے مصطفیٰ کو تو کافر بھی رحمت کہتے تھے میرے مصطفیٰ کو تو کافر بھی رحمت کہتے تھے ہم یہ وہ علامتیں جس کی میں نشاندگی کر رہا ہوں ان کو یہ کہتے ہیں سرکار تو ہماری طرح جب وہ رحمت میں ڈالا. के लिए पूरा हो गया और फिर भी उतना ही था मैंने कहा जाइए मोली साहब आज आप घर चले जाइए बीवी से कही आइए मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं बेगम कहे क्या बात है का हांडी खोलिए का खोली का थू फिर जो आपकी बीवी जवाब आप दोगी वो जवाब हमारा होगा تو پتا چل جائے گا کہ جناب کہ مصطفیٰ علیہ الصلاح وسلام سے تشریح کرنے والے کا حال خود گھر سے بھٹوا مل جائے گا اور گھر کا جوتا چہرے پر بڑا کھلتا ہے تو لہذا خود پتا چل جائے گا کہ مماثل کے مصطفیٰ کا دعویٰ کرنا کتنا گھنولا ہے جس کو آپ کے گھر والے تسلیم نہیں کرتے تو رب کہاں تسلیم کرے گا اس کو رب کہاں تسلیم کرے گا حضرات محترم کہتے ہیں کہ جناب ندی پاک کی رحمت تو سال کے بارہ مہینے ہم کو ملتی ہے نبی پاک کی رحمت کے بار دنوں میں روزے کو اس طرح خاص نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ہفتے میں آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیے زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے کہ وہ یادوں کو مٹاتے نہیں یادوں کو زندہ کرتے ہیں اور اسلام میں پیر کے دین کا روزہ کیوں رکھتا ہوں ارے تو ضلع نہیں جاؤ اسی دن تو میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن تو پران اترا ہے اب آپ دیکھیے سرکار علی سراطرام نے خود اپنے نعمت جو آپ مجھے کمائے نعمت بن کے مبوس کیے گئے سرکار نے اس کے شکرانے نعمت کے لیے پیر کے دن کی تخصیص فرمائی اور اس دن سرکار السلام نے روزہ رکھا یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ سرکار نے خود اپنے میلاد کے دن کو زندہ رکھا ہے میرے حبیب چبریا نے ترس دے دیا میرا سہاوا دیکھ لو میں پیر کے دن کا روزہ رکھ رہا ہوں کیا مطلب نکلتا ہے مطلب, مطلب یہ نکلتا ہے کہ میں یادوں کو زندہ کرتا ہوں بھی یادوں کو زندہ کرو کیونکہ جو یادوں کو مردہ کرتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں جو یادوں کو زندہ کرتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں کیونکہ یادیں منانے کے لیے ہوتی ہے مٹانے کے لیے نہیں ہوتی یادیں منانے کے لیے ہوتی ہے مٹانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں اب ایک اور افانس مثال دیتا ہوں اشوروں کا روزہ تو تمام رکھتے ہیں اشوروں کا روزہ محرم کے دس دن کا روزہ بڑے فتوا बड़े گے شربت نہیں باتوں یہ بات ہو روزہ رکھو چلو رکھ دیتے ان سے پوچھو اشوروں کا روزہ کون رکھتا تھا چپ میں اشورے کا روزہ یودی رکھتے تھے یہ ہم سے کہتے ہیں یار تم محرم کے دن کھجر احمد بنایا کرو ہم نے کہا کیوں بھائی اللہ نے پرما فا قلوم پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں گیہوں ہے وہ حلال ہے اس میں گھی ہے وہ حلال ہے اس میں ٹماٹر وغیرہ تمام چیزیں اشیاء جو ڈالتے ہیں سب حلال ہے اب جو ساری چیزیں حلال ہیں تو حرام کا فتوا کیوں تو پتا کیسا چلے گا ہم نے کہا وہ شیعہ کسی اور نیت سے بنائے ہم تو اس لیے نیت سے بنائے اور اس لیے تو تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے سرکار نے فرمایا ان نملام بل عمل کا دارو مدار نیت پر ہے کیوں میرے مصطفیٰ نے بتایا تاکہ تم اپنے دماغ کا علاج کرو کسی پر ایسے ہی خطوط دیا کرو پہلے اس کی نیت سے پوچھو عمل کا دارو مدار نیت پر ہوا کرتا ہے جیسے نہیں جناب انہوں نے کیا تو آپ بھی کرتے ہو ہم نے کہا اچھا اگر کوئی نیک عمل کوئی بد مذہب کرے تو کیا اس کا کرنا ناجائز ہو جاتا ہے بولے ہاں ہم نے کہا دیکھو اشو اشورا کا روزہ مسلم شریف کتاب السوام کے بیچ ہے یہودی رکھا کرتے تھے سرکار مدینے پہنچے میرے ابیب کیوریا نے فرمایا یہودی سے تم روزہ کیوں رکھتے ہو تو یہودی ان سچے تھے کہ کہنے لگے اس دن اللہ نے ہمارے نبی کو فتا دی تھی اس کی خوشی میں رکھتے ہیں ہم نے کہا لو جناب یہودی تک نبی کی خوشی منا لیکن یہ منافق کبھی خوشی نہیں مناتے تو آپ دیکھیے آگاتی اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درک میں حضرت موسا کو فتح خوشی میں رکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کہہ دینا چاہیے تھا نا میرے سنو دس دن کا روزہ مت رکھنا کیونکہ اگر تم رکھو گے تو پتا کیسا چلے گا کہ مسلمان کون اور یہودی کون ہے میرے صحابہ دیکھو اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور تم بھی رکھتے ہو جس طرح کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا اگر نیک عمل وہ بھی کریں ہم بھی کریں تو کہا نیتوں کے فرق کو اگر نہیں مانتے تو حرام ہو جائے گا بولے ہاں تشریح کے لیے آپ سے حرام ہو جائے گا تو ہم نے کب سرکار کو کہہ دینا چاہیے کہ تھا کہ میرے صحابہ اگر تم بھی دکان محرم کو روزہ رکھو گے اور یہ یہودی بھی رکھیں گے تو مشاہدہ ہو جائے گی ان کے مدد پہ تکلیف پہنچے گی نہیں آپ سنا یہاں ارے ہم تو تم سے زیادہ مسا کے ماننے والے تم ایک دن رکھو گے ہم دو دن رکھیں گے ہم نے کہا تم ایک دن کھجروا بنا ہم دس دن بنائیں گے تم ایک دن شربت پورا ہم دس دن کریں گے اگرانی سب بات امال پر ہے ہماری نیت نہ ہوتی ہے کہ مولا یہ قرآن پڑھا گیا ہے یہ قرآن کی تلاوت کی گئی ہے اتنے آئے ترین ختم ہوا ہے اور اس پر سواد ملتا ہے قرآن کہتا ہے کہ قرآن مومنوں کے رحمت اور شفا ہے مولا اس کا سواد امام علی مقام اور امام جاسر صادق کے ارواہ کو پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ مسلمانوں کو مطلب نہیں ہوتا یہ آپ کا برج ہے اہل بیس سے برج کی علامت ہے یوں تو آپ صحابہ کا نام لیتے بھی ہیں لیکن آپ صحابہ کے ساتھ ہیں آپ کے دن میں ان کا برج ہے اگر آپ کے دن میں ان کا برج نہ ہوتا تو آپ کبھی ان چیزوں کو حرام نہ کہتے یہاں تک لکھا میں آپ کو بتاؤں لکھا کہ محرم کا شربت پینا حرام ایک مولانا صاحب کی کیسے ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے معذرت چاہوں گا کہنے لگے کہ گوشت سے زیادہ حیران ہے الب اللہ الزب اللہ اچھا اور جبھی تھوڑا دور چل کر ان سے پوچھا گیا حضرت صاحب ہمارے ہندوستان میں جب دیوالی کا پروگرام ہوتا ہے اب دیکھیں سنی نے جو شربت بنایا اس پر قرآن پڑا کوئی بجن پڑا قرآن پڑا اس کو کسی غیر عدا کے نام پر بنایا الب اللہ نہیں مسلمان ایک عدا کو مانتا ہے قرآن پڑا اللہ شب پچا امام حسین کے لیے رضا کی اللہ کی شباب کھائے امام حسین کے لیے یہی نیت ہوتی ہے نا اس کے علاوہ کوئی نیت بتا دیں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار کیونکہ الحمد للہ قرآن کہتا ہے حدیث میں آتا مومن خیرہ, مسلمانوں کے نیک گمان رکھو اور میں اپنے مسلمان کے لیے یہی گمان رکھوں گا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ محمدی پڑھ لیا وہ کسی کو خدا نہیں کہے گا یہ میرا دل کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے میں الحمدللہ اپنے دل سے مسلمانوں کے بارے میں یہی رحم دلی اور یہی نیک نیتی رکھتا ہوں کہ جس نے ایک دفعہ وہ محمد مستفا کے بعد کسی کو رسول بھی نہیں مانے گا اور کا اللہ کے علاوہ کسی کو خدا بھی نہیں کہے گا اب دیکھیے حضرات گرامی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی نکلا کہنے لگے ہم نے کہا دیکھیے شربت اللہ کا نام لیا گیا بولے کچھ بھی لیا گیا ہو وہ حرام ہو گیا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر پکار دیا گیا ہم نے کہا ہاز خالی غیر اللہ کے نام پر پکارنے سے اگر کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو بکرا عید میں جب آپ پورے گھر والے بکرا لے کر آتے ہو تو پڑوسیوں کو دکھاتے ہوں دیکھو دیکھو یہ لال بکرا میرا ہے یہ پیلا بکرا میری والدہ کا ہے اور یہ فلاں بکرا اس کا ہے پکڑ سے تم نے پیدا کرنے شروع کر دیے بکرے تو سارے اللہ نے پیدا کیے تمہارے کہاں سے بکرے آئے آپ دوسرا شخص آئے اور گھر میں جا کر سو جائے تیجوری کھول کر پیسہ لے جائے تاخبردار روکنا نہیں اللہ کی چیزیں ہیں تمہارا کیا ہے اللہ کسی کو مالک نہیں بناتا کوئی مالک نہیں ہے کیونکہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے چیزیں حرام ہو جاتی ہیں یہ گھر اگر تم نے غیر اللہ کی نسبت کر دیا تو اس کی بنیاد حرام ہے؟ تم نے مال کی طرف غیر اللہ کی نسبت کر دی وہ حرام تم نے جانور کی طرف نسبت کر دی تو جب آکل آئے گی کہ جناب ہاں غیر اللہ کے نسبت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو خدا کہنا کالی نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ورنہ سب سے پہلے جا کے مسجد حرام کا نام مٹاؤ مسجد نبوی کا نام مٹاؤ کیونکہ نبوی اللہ کا نام نہیں ہے حرام اللہ کا نام نہیں ہے مسجد قبا قبا اللہ کا نام نہیں ہے قبر اللہ کا نام نہیں ہے عائشہ اللہ کا نام نہیں ہے یہ ساری چیزیں مٹاؤ لیکن تم کہاں مٹاؤ گے مسلمان تمہیں مٹا دیں گے حضرات گرم اس لیے یہ چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور پتہ اس میں کہ جناب غیر اللہ سے جو چیزیں حرام وہ یہ کہ جب کسی کو خدا کہا جائے پہچان کے لیے کسی کا نام لے لیا جائے تو نہیں ہوتی نے لیے تو یہ ہندو آیا جس نے دیوالی میں مٹھائیاں بنائی اور لا کر مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کر دی اور ہمارے علاقے میں دیوالی کی پوریاں لائی جاتی ہیں اس کا مسلمانوں کو کھانا کیسا ہے تو کہنے لگے جائز دیوانی کی پوریا جائز ہے معاونت چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے الخبی صافی سین الخبی سونر صاف لوگوں کے لیے خبیص چیزیں ہیں خبیث چیزوں کے لیے خبیص لوگ ہیں حضرت رات دیکھ لیجئے مسلمان ان چیزوں سے پاک اور ہم نے قرآن پر عمل کیا کہ فخر انسم اللہ علیہ ہر اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے آخری ایک بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں کہتے ہیں جناب یہ میلاد میں جلوس کا کیا طریقہ ہے ہم نے کہا محبت اگر ہوتی تو جروس پر بھی اتراض نہ ہوتا اس لیے کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے وہ رو میرے نبی کی تعظیم کرو کیا کرو اب اللہ نے کوئی طریقہ بتایا تعظیم اس طرح سے کرو کوئی طریقہ نہیں بتایا بلکہ یہ طریقے عرف پر چھوڑ دیے گئے یعنی جس دور میں جو طریقہ تعظیم کا رائز ہوگا بشرتے کے, کے شریعت اس کی مخالفت نہ کرتی ہوگی تو وہ تعظیم کا طریقہ صحیح ہوگا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کاضی حسین صاحب آتے ہیں تو جلوس نکلتا ہی نکلتا بتائیے تو یہ ان کی توہین کے نکلتا ہے تازہ کے لیے نکلتا ہے ملک کہہ دیجیے تہین کے لیے نکلتا ہے اب اگر کوئی مولوی صاحب پنجاب سے آئے کو ہی کانفرنس کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر بھر بھر کے बच्चे لے کر جاتے ہیں اور مولوی صاحب آ کر گویا کے ایئرپورٹ پر پھول جاتے ہیں میرے اتنے ماننے والے ہیں تو بتائیے یہ بھر بھر کے جو سزوکیاں پہنچی ہے یہ ان کو گویا کے ان کی تحقیق کرنے کے لیے پہنچی ہے یا ان کی تعظیم کرنے کے لیے یہ تمام طریقے ایک تو شریعت اس کو جائز دیتی کیونکہ کوئی ناجائز طریقہ نہیں اس کے اندر جب شریعت اس کو جائز دیتی ہے اور ہمارے عرف کے اندر یہ سب سے تعظیمی طریقہ ہے تو یہ کرنا مستحب ہے اور اس کے سب سے بڑے مستحق سرکار ہیں کیونکہ تعظیم کے فرد کے سب سے بڑے مستحق سرکار اور جو چیز سرکار کی تعظیم میں کی جائے اس پر ثواب ملنے کی گارنٹی ہو جاتی ہے فتح آلمگیری شریف کے بارے بتاتا ہوں حضرت ایک امام نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے مرتب کیا فتح والی جو ہم کی چھڑکے کا بڑا سرمایہ ہے وہ لکھتے ہیں وہ کلو ماں کانا فل ادبی <الْعَدَبَة> وہ نے جلے کانا حسن کیا ہر وہ چیز جو سرکار کی تعظیم میں کی جائے اور سرکار کی تاج میں کی جائے کانا حسنن وہ کام مستحب ہو جاتا ہے وہ کام مستحب ہو جاتا ہے ہم نے کہا دیکھیے ہم نے تو پاک غذائیں بنائی اس کو آپ نے حرام کہہ دیا ہم نے اچھی چیزیں بنائی اس کو آپ نے حرام کہہ دیا لیکن آپ نے حلال کس کو کہا ہندو کی پوری کو اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب صحابہ پہنچے ارتیا اور سورج باغ ہمارے علاقے میں کورے بہت اڑتے ہیں صحابہ نے پوچھا ہمارے علاقے میں کوا بہت ہے کیا یا رسول اللہ ابن ماجہ کی حدیث ہے سکا فرماتے ہیں ان گراب واشی میرے صحابہ کا تو حرام ہے کوا کیا ہے یعنی کوے کی بریانی نہیں بن سکتی اس کا قورمہ نہیں بن سکتا اس کو جمع کرنا کیا ہے گنگوئی صاحب سے جب پوچھا گیا ہمارے علاقے میں زاغے ماروزہ بہت ہیں اس کو کھانا کیسا ہے ایک ہوتا ہے جائز کیسے کھا خراب ملے گا کتاب میرے پاس موجود ہے پتا چلا ہوگا سرانی جس میں اللہ کی حلال کرتا چیزوں کو حرام کیابی غذائیں ان کا مقدر بن گئی دعا چیز اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام پہ عمل کی توفیق فرمائے اور جو اللہ نے حلال فرمایا ہے اس حلال چیز فرمائے اور جو حرام فرمایا ہے اس سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے حق اور باقی کی امتیاز پتا فرمائے اور مولائے کریم اس دس و قرآن کی برکت سے آج تقریباً تیرہ تارے تک کی تلاوت ہو گئی مولائے کریم اس قرآن کی اور ان پاروں کی برکت سے حاضرہ نے کی تمام جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں سے مبولتا فرما ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے اعمال کی حفاظت آفر مرائے کریم خاتم بال خیر نصیح فرما کر قیامت میں سرکار علیہ السلام کی شپات نصیح فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، ہم سیاہ کاروں بھی یا رب محشر میں افغن ہو تیرے پیارے گیسو واہ ردا مانا الحمد للہ رب العالمی